گزشتہ میں فتح مکہ کی بات چل رہی تھی اور اسی کچھ تفصیلات بیان ہوئی مکر مکرم کی فتح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو تائف کا علاقہ ہے قریب طائف میں جو قبائل آباد ہے آباد تھے اس وقت ان میں سے ثقیف کے نام سے مشہور قبیلہ ہے دو ثقیف کہلاتے ہیں یا حوازن تو یہ حوازن اور ثقیف کے قبائل جو ہیں یہ جس جگہ پر آباد تھے جگہ کو حنین کہتے تھے اسی لیے یہ جو ہے یہ غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہن کثرت اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے。یہ بڑے جنگجو قبائل تھے اور جنگی صلاحیت بھی بہت زیادہ تھی فتح مکہ کے وقت ان کو یہ اندیشہ ہوا فتح مکہ کے بعد کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وقت ہم پر ہم کر سکتے ہیں کیونکہ مکہ فتح ہو گیا بعض سیرت نگالا نے تو یہ لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مدینہ منورہ سے نکاح تھا مکہ مکرمہ کے لیے تو چونکہ آپ نے اطلاع نہیں کی تھی کہ یہ لشکر اس لشکر کا رخ کس طرف ہے رازداری سے کام لیا تھا اور آپ کا فرمان بھی یہ ہے کہ اپنے کاموں کے اندر رازداری سے مدد لو تو آپ نے نہیں بتایا تھا کہ لشکر کدھر جا رہا ہے اس وقت بھی لشکر کی خبر تو تھی لیکن یہ علم کسی کو نہیں تھا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے تو اس وقت بھی ان کو یہ خطرہ ہوا کہ شاید یہ ہماری طرف آ رہا ہے تائف کی طرف آ رہا ہے تو کچھ تیاری انہوں نے اس وقت کر لی تھی پھر انہیں پتہ چلا کہ نہیں لشکر مکم کم کی طرف گیا ہے اور پھر مکہ کے اندر اللہ جانو نے فتح نصیب فرما دی تو ان کے خطرے کے اندر مزید ایک طرح سے اضافہ ہو گیا تو یہ لوگ تیار ہو کر مقابلے کے لیے آئے کہ قبل اس سے کہ ہم پر کوئی حملہ ہو تو ہم خود حملہ کر لیں یہ تقریباً بیس ہزار کلشکر تھا اور مالک ابن عوف ایک تینتیس سالہ نوجوان تھا تیس سالہ اس کی سربراہی میں لشک تیار ہوا تھا ایک آدمی تھا جس کا نام درید ہے یہ بہت بوڑھا تھا اتنا بوڑھا تھا کہ اس کی پلکے اس کی بھویں اس کی آنکھوں پائی ہوئی تھی بوڑھے آدمی کی بھویں نیچے آ جاتی سفید اور یہ بالکل زیادہ ہلنے جلنے قابل نہیں تھا نابینا بھی ہو گیا تھا لیکن چونکہ یہ جنگجو قبائل تھے اس کو جنگ کی جو حکمت ہوتی ہے یا جنگ کی جو صلاحیت ہوتی ہے یا اس کا جو علم ہے وہ بڑا زوردار تھا اس کا تو یہ اس کو ساتھ لے آئے تھے چرپائی کے اوپر ڈال کر کہ اس سے ہم مشورہ لیں گے بلمر کے لوگوں سے مشورہ لینا چاہیے اس کے بعد ایک کام اور جو آف نے کیا جو مالک نے آف ہے جو اس لشکر کا سربراہ تھا اس یہ کہا کہ اپنے اہل عیان کو ساتھ لینے لے بیوی بچوں کو سب کو اور اپنا مال بھی ساتھ لے لے مال بھی عیان بھی خاندان بھی اور مال بھی اور اس کی حکمت اس سے یہ بیان کی کہ جب یہ بچے اور بیوی بھی ساتھ ہوں گے اور مال انوال بھی ساتھ ہوگا تو ہم لوگ پھر بے جگری سے لڑیں گے ہمیں خیال ہوگا کہ بس یہ سب کچھ میدان جنگ کے اندر ہی ہے خود بھی میدان میں ہیں اور عورتیں بھی میدان میں ہیں اور بچے بھی میدان میں ہیں اور مال وال میدان میں ہے تو بس پھر انسان آخری ڈو اور ڈائی والی لڑائی جو ہوتی ہے وہ پھر تب لڑ سکیں گے تو جب یہ جگہ ایک جگہ پہنچے جس کو اوتاس کہتے تو درید نے چونکہ اس کو نظر تو آتا نہیں تھا پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے لے کہاں پہنچا ہے کون سا مقام ہے تو لوگوں نے کہا یہ اوتاس ہے اس نے کہا کہ یہ جنگ کے لیے بڑی مضمون جگہ ہے نہ یہ زمین اتنی زیادہ سخت ہے کہ کوئی گرے تو اس کو ٹوٹ لگے اور نہ اتنی زیادہ نرم ہے کہ اس کے اندر اونٹوں کے اور گھوڑوں کے انسانوں کے پاؤں دھس جائیں ادھر ہی وہ لگاؤ پڑاؤ ڈالو اور یہاں اگر مسلمان یہاں آتے ہیں تو یہ جگہ جنگ کے لیے ٹھیک ہے وہیں لوگ رک گئے تو اس کو آوازیں آئی بھیڑوں کی بکیوں کی بچوں کی نظر تو اس کو نہیں آتا تھا اس بوڑھے کو دورید کو اس نے پوچھا کہ یہ بھیڑ بکریاں اتنی ساری کیوں ساتھ ہیں اور یہ بچوں کی آوازیں اور عورتوں کی آوازیں آ رہی تو کسی نے کہا کہ جو مارا یشکر کا جو سردار ہے مالک ابن اوف اس نے کہا تھا کہ یہ ساتھ لے لیتے ہیں سب کو تو اس نے کہا کہ بہت بڑی غلطی کی بہت بڑی غلطی کی جنگ میں سوائے نیزے اور تلوار کے کوئی چیز کام نہیں آتی نیزے اور تلوار کی جنگ ہوتی اسلحہ کام آتا ہے یہ بیری بچے ساتھ رکھنے کی اور یہ بھیڑ بکریاں ساتھ رکھنے کی کیا ضرورت تھی اس لیے ان کو یہاں سے بھیج دو اتنا دور بھیج دو کہ اگر ہم شکست ہو جائے اور ہم بھاگیں تو ہم ان کو وہاں سے لیتے نہیں جائیں اور اگر ہمیں اور مسلمان اگر ان تک پہنچنا چاہے تو بھی ان کے پاس بھی کوئی فرار خرست اور فتح ہوگی تو ان کو لے لیں گے تو لیکن مالک میں اوف جو اس لشکر کا نوجوان سپہ سپلار تھا اس نے ماننے سے انکار کر دیا اس نے کہا بابا جی کی جو جوانوں کی جو رائے ہوتی ہے بوڑھوں کے بارے میں عام طور پر اس کہ بابا جی کی عمر زیادہ ہو گئی اس کے آگے تو یہ جو ان کا مشورہ یہ درست نہیں ہے اور میں جو میں نے جو طے کیا وہی ہے بھائی درست اور پھر لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگوں نے میرا کہا نہیں مانا تو میں تو اس جنگ کے اندر اپنا سب کچھ لگانے کے لیے لے آئے میں پھر خطوشی کر لوں گا تو لوگوں نے کہا چلو مان بھی اس کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کرما میں حوازم کے بیس ہزار کے لشکر کی تلابی دی تاکہ تیاری کا حکم دیے کچھ لوگ ایسے تھے مکہ کرمہ میں بعض بڑے لوگ جیسے صفوان ابن امیہ جو امیہ ابن خلف کے بیٹے تھے سہیل ابن عامر حکیم ابن حضان یہ بات بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول ہی کیا تھا حکیب نے حساب میں در لیا تھا باقی لوگوں نے نہیں کیا تھا اور یہ بھی مسلمانوں کے لشکر میں ساتھ چل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار کرشکر مدینہ منورہ سے لے کر آئے تھے دو ہزار لوگ وہ تھے جو مکہ, مکہ فتح مکہ کے مکہ پر مسلمان ہوئے یا بعض ان میں نہیں بھی ہوئے وہ اس جنگی تیاری میں شریک ہو گئے بارہ ہزار کا لشکر تھا مسلمانوں کا جو حنین کی جانب نکلا اور یہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا خود فتح بکر کے لشکر دس ہزار پہلی دفعہ نکلے تھے لیکن یہ بارہ ہزار تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ نکلے تھے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان سے دنگی مدد بھی لی جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے چونکہ سیرت کی ساری چیزیں آ, ثابت کرتی مسلمانوں کے لیے طرز عمل طے کرتی تو اس سے پتہ چلتا اگر مسلمانوں کی کسی کافر سے لڑائی ہو تو وہ کسی دوسرے کافر سے جنگی بد دے سکتے آپ نے سفان ابن عمیا سے کہا کہ ان کے پاس زرہیں تھیں بہت زیادہ بہت بڑا ذخیرہ تھا زرہوں جو سونے کا لوہے کا جو لباس پہنا جاتا تو آپ نے ان سے کہا کہ زرہیں چاہیے انہوں نے سوچا کہ تو آپ کا دور ہے آپ تو ویسے بھی لے سکتے ہیں تو ان کو بھی اندیشہ ہوا جو فاتح کرتے ہیں ایسے موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ غصب ہے یعنی آپ مجھ سے زبردستی لے رہے ہیں ظاہر میرے پاس تو کوئی حل نہیں آپ نے کہا نہیں یہ عاریتن ہے یہ ادھار ہے لے کر استعمال کر کے تمہیں واپس کر دیں گے کسی اسی آپ نے گھروں کی مدد مانگی جب چل پڑے تو چونکہ لشکر بارہ ہزار کا تھا اور اس سے پہلے کبھی بارہ ہزار مسلمان گئے نہیں تو کسی کے منہ سے نکل گیا کسی نوجوان کے کہ لن نغلب اليوم من قلت کہا کہ کہا اب ہم قلت کی وجہ سے مار نہیں کھا سکتے اللہ تعالیٰ کو یہ بول پسند نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ یوم جم کف رکھو ن کے دن کچھ لوگوں کے دل پر اپنی کثرت کا ناز پیدا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان صرف اللہ کے بھروسے پر لٹے اور اللہ کے لیے ہو اور اس کا توکل اور اعتماد اللہ پر ہو نہ قلت سے وہ خوف زدہ ہو اور نہ کثرت کا اس کو کوئی ناز پیدا ہو اس کے اندر یا کثرت کے اوپر اس کی نگاہ نہ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ رید بھی فرماتے ہیں اور اسلام بھی فرماتے ہیں خاص طور پہ جن لوگوں سے تعلق جن زیادہ ہوتا ہے ان کی اتنی جلدی کرتے کافر کو تو ڈھیل دیتے اور ایسے نافرمانوں کو بھی بہت ڈھیل دیتے جن کے لیے اللہ نے ابدی عذاب جہنم کا تیار کر رکھا ان کے سب دنیا کے اندر معاملہ ختم کرنا یا دنیا میں ان کو پاک کرنا ہے صاف کرنا یا ان کی تربیت کرنا یا ان کے اندر بھی غلط خیال پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کرنا ضروری نہیں ہوتا تو نکلے مسلمان اور یہ لوگ ایک جگہ پر آمنا سامنا ہوا یہ بھات لگا کر یہ لشکر بیٹھا ہوا تھا رستے کے اندر مسلمان تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں ہوازن کے جگہوں تک جانا ہوگا یہ اس کا اندازہ نہیں تھا کہ رستے میں کس جگہ وہ آمنا سامنا ہو سکتا ہے تو جب یہ وادی حنین میں پہنچا مسلمانوں کا لشکر تو یہ بیس ہزار حوازن ایسی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ اقبارگی ایک ایسا حملہ ہوگا اور یہ لوگ ایک دم تاریکی کے اندر مسلمانوں پر حملہ کر ہے ایسا حملہ ہوا کہ وہ جو خاص طور پر وہ دو ہزار لوگ جو نئے نئے اسلام لائے تھے اور جن کو تلقا کہتے ہیں تو ابھی مکہ سے اسلام لے کر گویا کہ آ رہے تھے ان میں تو سب سے پہلے بھگدڑ مچی اور اس بھاگ دوڑ کی بیٹھ جائیں ابھی باہر ہی بیٹھ جائیں آپ جب اندر جگہ نہیں ہے تو باہر بیٹھ جائے کریں یا جلدی آیا کر بار بار منع کرتا اس بات سے کہ دروازے نہ کھٹ اور اندر لوگوں کو تنگ نہ کریں جو لوگ اندر بیٹھے گئے تو وہ بھگدڑ مچی اور ایسی زوردار بھگدڑ مچی کہ کسی کو نہیں پتا چل رہا تھا ایک تو رات کی تاریکی ایک اوپر سے اچانک حملہ تو کچھ پتا نہیں چلا کہ کون جس کا رخ جس طرف ہے کیونکہ جو رات کی تاریکی میں گھات لگا کر جو حملہ ہوتا ہے اس میں حملہ کا رخ معلوم نہیں ہوتا کہ کس جگہ سے تیر آ رہے ہیں کس جگہ سے نیزے آ رہے ہیں. اس کا علم نہیں ہوتا تو ہو لشکر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر کے سوار تھے جس کا نام دل تھا اور یہ وہ تھا جو آپ کو شاہ مصر نے توحفے کے اندر بھیجا تھا تو اس پر تھے اور آپ اس کو ایر لگا رہے تھے اس کو زور لگا رہے تھے کہ وہ جائے جس طرف حملہ آور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی شراعت تھی اور بہادری تھی ابن عباس رضی اللہ حضرت عباس ابن عباس عباسی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ ساتھ تھے آپ کے چچا آپ کے عمر قریب قریب ہے تھوڑا سا فرق ان سے آپ حضور نے کہا کہ بیت رضوان والوں کو جن کے ساتھ سدہ پہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیت کی تھی موت پر ان آواز عباس کی آواز بہت اونچی تھی ویسے مشہور ہے تھا عرب کے اندر بنو ہاشن ان کو جوہوری سوت کہتے ہیں کہ آوازیں ان کی اونچی ہوتی ہیں اور یہ عرب کے اندر بہت بڑی فضیل سمجھی جاتی تھی ظاہر اس زمانے میں سپیکر تو نہیں ہوتے تھے تو آواز کا بھاری ہونا اور اونچا ہونا ایسا اونچا ہونا جو دور تک جا سکے بغیر کسی مشکل کے اس کو بڑے اوساف میں سمجھا جاتا تھا بنو ہاشم کا یہ وصف بڑا مشہور تھا کہ ان کی آوازیں اونچی تو حضب عباس نے آواز لگائی کہ یا اصحاب بس او کی کر کے درخت کے نیچے بیت کرنے والوں جنہوں نے رسول اللہ سے ڈیڑھ سال پہلے بیعت کی تھی موت کے اوپر جیسے یہ آواز انہوں نے لگائی تو محد نے لکھایا کہ جس کے کان میں یہ آواز پڑی اور چودہ سو لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی وہ تو وہ اور سارے اس تیزی کے ساتھ آواز کی طرف پلٹے جیسے گائے کے بچے کو اگر قلعے سے آزاد کر دیا جائے تو وہ جس تیزی کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دوڑ لگاتا ہے اس طرح یہ لوگ واپس پلٹے تیزی کے ساتھ اس آواز کی طرف پھر حضرت عباس نے آواز لگائی کہ یا انصار اور جب یہ لوگ ہر طرف سکر حضور کے پاس آئے جو بیچ میں بگدڑ کی وجہ سے آتنگا رہ گئے تھے تو آپ اور آپ لشکر کی طرف پیش قدمی فرما رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ بول دیکھے کہ ان نبی قذب انا محمد ابن عبد المطلب کہ میں وہ نبی ہوں جو جھوٹا نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا محمد ہوں آپ گویا کہ جس طرح اس وقت اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کر کے کہہ رہے ہو لوگوں سے کہ یہ وقت بھگدڑ کا نہیں ہے بھرنے کا نہیں ہے بلکہ اس حملے کا جواب دینے کا یہ تو دو تین قسم کے طبقات تھے اس کے اندر وہ لوگ جو ابھی یا تو اسلام ہی نہیں لائے تھے جیسے کہ صفوان ابن امیہ سہیل ابن عمر مکہ سے جو آئے تھے سباران قریش وہ عجیب سیچویشن کے اندر ہر گئے کہ اگر مسلمانوں کو یہاں شکست ہو جاتی ہے آج تو اس کا مطلب ہے کہ مکہ بھی ان کے ہاتھ سے گر اور یہ حوازن یہ یہاں ٹھہریں گے نہیں یہ یہاں پر اگر مسلمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ مکہ تک جائیں گے اب مکہ ان کے ہاتھ میں آئے گا تو ہمارا ہماری پوزیشن کیا ہوگی تو کچھ لوگوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کا زور ٹوٹ گیا صفوان ابن امیہ ہلکے مشرک سے بھی ہیں مسلمانوں اور انہوں سے کہا کہ تیرا منہ خاک آلود ہو تیرا مو خاک ہو ہم مجھ پر کوئی قریشی حکومت کرے کہ محمد رسول اللہ ہمارے رشتہ ہے قریشی یہ مجھے ہزار درجے زیادہ قبول ہے جائے اس کے کہ حوازن کا کوئی بندہ پر حکم چلایا آ مکہ میں کے کرا تو مطلب وہاں پر بھی انہوں نے اپنا اندازہ لگایا اور باقی لوگ بھی اسی طرح دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے اندر جیسے ہی یعنی یہ تو ایک بھگدڑ وقتی طور پر مچی سیدنا عباس رضی اللہ تعالی کی آواز پر جو مسلمان واپس پلٹے پیشتر پھر بہادری کی اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ اللہ نے میدان کا پان سب پلٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں کی ایک آپ نے کندر اٹھائے زمین سے اور شاہ روجو کہکر کافروں کی طرف پھینکے اور ایک سہارا کہتے ہیں کہ آپ نے ایک نعرہ لگایا درمیان کے درمیانہ کے آواز کے ساتھ بھی اور یہ جو آپ نے کنکر پھینکے جس کے ساتھ ہی گرد و غبار اڑا آپ کے کنکر پھینکنے سے اور کہتے ہیں جب وہ گرد بیٹھی تو ہوازن کے روپ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ شکست کھا کر بھاگ رہے تھے. ادھر ادھر جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قسم کھا کر کہا تھا ان ہزموں رب محمد ان کا محمد کے رب کی قسم ان کو شکست ہو تو کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس کے اندر وہ خاک نہ پہنچی کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جس کو وہ ککر نہ پہنچا جو آپ کی طرف سے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عجیب منظر دیکھے اس کے اندر ایک صاحب تھے ان کا نام شیبہ بن عثمان تھا یہ اس جنگ میں یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو مکہ سے ساتھ آئے تھے مکہ کے تھے ان کا باپ وغیرہ چچا بدر اور عہد کے اندر مارے گئے تھے یہ اس نیت سے آئے تھے کہ اس جنگ میں جنگ میں چونکہ ہلڑ بازی ہو جاتی ہے کچھ لوگ بھر جاتے ہیں اس میں مجھے موقع ملے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا اپنے باپ اور چچا کے اس قتل کے عفظ میں جو مسلمانوں سے جنگوں کے اندر مارے گئے تھے یہ اس خیال سے آئے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس جنگ کے دوران حضور کے پاس آنے کا موقع تلاش کرتا رہا تمر میرے ہاتھ میں تھی ایک جگہ ایسا موقع آیا کہ مجھے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے نشانے پر تیر یا تلوار کے نشانے پر تو جیسے ہی میں نے آدھا کیا تو مجھے اپنے اور ان کے درمیان ایک آگ کا شعلہ بھڑکتا ہوا نظر آیا اور پھر میں نے دیکھا کچھ ایسے سوار ہیں جو ہمارے لشکر کے لوگ نہیں ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ہیں. تو مجھے اردو نے دیکھ لیا اور میرا ارادہ بھانپ لیا تو مجھے کہا کہ شربہ قریب آؤ میں قریب ہے۔ تو میں نے ایک دم کہا کہ یہاں مجھے کچھ ایسے سوار نظر آ رہے ہیں گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ جو ہمارے لشکر کے لوگ نہیں وہ ادھر موجود ہیں تو آپ نے مجھے قریب بلا کر کہا کہ تم کفر سے توبہ کرو اور یہ تلوار پڑھو اور جاؤ لڑو کافروں کے ساتھ حالانکہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے خیال سے آئے تھے اسی طرح صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک لوگ دیکھے اسے یعنی آسمان سے فرشتے دیکھے لیکن مورخین یہ کہتے ہیں کہ فرشتے مسلمانوں کی اکثریت سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے کفروں کے اوپر روپ ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کا ہمت اور حوصلہ بلند کرنے کے لیے تھے لڑے نہیں تھے فرشتے لڑے صرف بدر کے اندر ہنر کے اندر لڑے نہیں صرف موجود تھے یہاں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک چادر کالی نیچے اتری ہے اور جیسے ہی وہ نیچے آ کر گری ہے فرش کے اوپے، میدان جنگ کے اندر تو اس میں سے چونٹیوں کی طرح کی چھوٹی چھوٹی مخلوق نکل کر ایسے میدان کے اندر پھیل گئی تو کہتے ہیں میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ فرشتے ہیں اللہ تعالی نے اس شکل کے اندر اتارے آسمان سے اور اب ان کی شکست جو ہے وہ ضرور ہوگی اس کے بعد جو ہے یہ باہر اللہ تعالی نے ادھر مسلمانوں کو پتا نصیب فرمائی آف جو مانے کہ آف جو ایک اس لشکر سردار تھے وہ بھاگے کچھ لوگوں کو لے کر اور ان کی عورتیں بھی اور ان کے بچے بھی اور ان کے مال مال مال سے مراد اس زمانے کے اندر بھیڑ بکریاں اونٹ گائے یہ چیزیں ہو رہی تھی یہ بہت بڑی تعداد کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ میں تو یہ لوگ واپس گئے بھاگے اور جا کر طائف میں اس زمانے میں سقیف کے جو قلعے تھے اس کے اندر جا کر یہ لوگ محصور ہو گئے اس میں گھس گئے اس لیے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک غزب جس کو اس کو محاصرۂ طائف بھی کہتے ہیں جو بعد میں طائف پھر آپ گئے ان کے پیچھے یہ تو ہنین کے اندر رستے کے اندر یہ مارکا ہوا جس میں حوازیں بھی شکست ہو گئی ثقیف پھر اپنے ہاں قلعہ بند ہو گئے جا کر ان کے پیچھے آپ وہاں گئے جس کو محاصرہ طائف کہتے ہیں غزب طائف کہتے ہیں اس کو غزب ہنین بھی کہتے ہیں رزب حوازن بھی کہتے ہیں یہ والی جو رستے کے اندر جو ہوئی ہے تو یہاں جب آپ پھر اس کے بعد ان کے پیچھے یہاں پہنچے تو محاصرہ کر لیا اور یہ جو قیدی ان کے تھے مسلمانوں کے پاس جو قیدی آئے حوازن کے ان کو آپ نے بھیجوا دیا جیررانا ایک جگہ ہے جہاں سے آپ نے عمرہ بھی کیا اور جہاں سے عمرہ کرنا سنت بھی ہے تو جعرانہ پر بھجوا دیا اور یہ بھی ہے جہاں سے عمر کا حرام باندھا جاتا ہے ان کو وہاں جمع کر دیا کہ طائف سے واپس آ کر پھر ان کے بارے میں کیا ہوگا تو جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں پر پہلی دفعہ مسلمانوں نے اس غزوہ طائف کے اندر منجنیق کا استعمال کیا جس کو آپ اس زمانے کی ایک اوپ کہتے ہیں۔ یہ وہ تھی جس کے اندر منجنیق کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑے پتھروں کو دور پھینکنے کے لیے ایک چیز ایجاد کی گئی اور اس میں پتھر بھی پھینکے گئے اور آ کے گولے بھی اس کے ذریعے سے پھینکے جا چونکہ وہ لوگ اس میں تھے قلعے میں تو قلعے کی دیواروں میں شگاف ڈالنے کے لیے منجنیگ کا استعمال ہوا اور یہ ٹیکنالوجی یا یہ زمانے کا یہ ہتھیار جنگی پہلی دفعہ مسلمانوں نے استعمال کیا تھا اسی طرح اس موقع کے اوپر ایک اور ہتھیار بھی مسلمانوں نے استعمال کیا اور وہ یہ تھا کہ ایک خاص قسم کی لکڑی کے گلت کانٹوں کا ایک بڑ لگائی جاتی تھی اور وہ سوار کو گرانے کے لیے جو گھڑ سوار اور جو تیزی کے ساتھ جا رہا اس کے سامنے اس کو پھینک دیا جائے یا کسی بھی لشکر کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے وہ استعمال ہوتا تھا تو اس جنگ کے اندر یہ چیزیں پہلی تھا مسلمانوں نے نئی چیزیں جو عام جنگی روایت نہیں تھی باقی اس کو استعمال ملے محاصرہ طویل ہو گیا کتنے دن کا یہ محاصرہ رہا اس میں سیرتگاروں کی رائے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں پندرہ دن رہا بعض کہتے ہیں پچیس دن رہا چالیس دن کا فال بھی تو آپ نے پھر آواز لگوائی وہاں پر کہ جو لوگ اس محاصرے کے اندر سے قلعے سے باہر آ جائیں گے تو ان کو امان ہوگی کچھ لوگ نکل آئے تھا جو غلام باہر آ جائیں گے وہ آزاد ہو جائیں گے پچیس تیس غلام باہر آ گئے ان کو آزاد کر دیے گئے لیکن بنو سقیق کے پاس بہت بڑا ذخیرہ تھا اندر قلعے کے اندر قلعہ مضبوط بہت زیادہ تھا باوجود اس منجنی کی گولہ باری کے وہ کیلے کی دیواریں ٹوٹ لی اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کا ذخیرہ طویل اور سہیلی اندر رہنے کا فیصلہ کر لیا وسلم نے خواب دیکھا آپ نے خواب یہ دیکھا کہ آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور اس دودھ کے پیالے میں کسی مرغے نے ٹونگا مارا جسے وہ پیالہ گر گیا تو آپ نے یہ خواب سہ نہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ بغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمائی کیسے لگتا ہے کہ اس محاصرے سے ہمیں فتح نہیں ہوگی ان کو ابھی شکست نہیں ہوگی تو آپ نے پھر ایک اور صاحب کو بلایا جو بڑی جنگی مہارت رکھتے تھے ان سے پوچھا کہ محاصرہ جاری رکھا جائے یا چھوڑ دیا جائے تو انہوں نے کہا اربر گفتگو کرتے ہیں اپنے محاورے میں انہوں نے کہا کہ لومڑی اپنے بھٹ میں ہے اگر آپ کھڑے رہیں گے تو بلاخر ہاتھ آ جائے گی جو شکاری لومڑی جس طرح خرگوش یا لومڑی اپنے سراخ میں چلی جائے بھٹ اس کو کہتے ہیں تو کہا کہ اس میں ہے اگر آپ کھڑے رہیں گے تو آ جائے گی ہاتھ بلاخر نکلے گی باہر اور اگر آپ نہیں کھڑے رہتے اور آپ تشریف لے جاتے ہیں تو یہ لوگ کو نقصان کرنے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے اس کے اندر تو آپ نے پھر واپسی کا فیصلہ کیا صحیح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور کہا کہ رسول اللہ بدوا دے دیجئے ان لوگوں کو سقیف کو بدوا دے دے جاتے جاتے تو آپ نے اس کو قبول نہیں فرمایا اور ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ اللہ یا اللہ سقیف کو ہدایت نصیب فرماتے وتی بھی مسلمین اور یا اللہ ان کو میرے پاس مسلمان لے کرا مجھے مسلمان کر کے دکھا دیں لوگوں کو تو اس کے بعد آپ نے واپسی فرمائی جیرانہ پہنچے یہاں پر یہ وہ جو ہزاروں کی تعداد کے یعنی جو سیرت کتابوں میں جو مال غنیمت لکھا ہے تو, جو پہلے حوازن سے جو حاصل ہوا تھا اس میں چھ ہزار قیدی تھے چھ ہزار قیدی بد بچے چوبیس ہزار اونٹ تھے چالیس ہزار بکریاں تھیں اور چار ہزار اوقیہ سونا تھا یا چاندی تھی آپ نے پھر حوازن کا انتظار کیا کہ یہ لوگ آئیں گے مذاکرات کے لیے اپنے قیدی اپنے بیوی بچے چھڑوانے کے لیے لیکن نہیں آئے وہ دس دن کا انتظار کیا جہرانہ کے اندر پھر آپ نے وہ قیدی تقسیم کر دی اور ہر ایک جو مجاہدین تھے جو صحابہ سا تھے ان میں بھی سار مال غریبت تقسیم کر دیا گیا جب یہ تقسیم ہوگا تو تب حازم کا ایک وفد آیا اور یہ چونکہ طائف کا علاقہ تھا اس جنگ کے اندر بنو بلوساد نے بھی حصہ لیا تھا اور بنو بلوساد وہی قبیلہ ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم رضاعت کے زمانے میں بچپن کے اندر رہے ہیں اما حلیمہ بنو بلوساد کی تھی حتیٰ کہ حضور کی رضائی بہن کی رضائی بہن حضرت شیمہ جس کو ہمارے یہاں لفظ چیمہ لوگ بچیوں کا نام رکھتے ہیں اسم میں لفظ عربی کے اندر شیمہ ہے تو حضرت شیمہ وہ بھی اس میں تھیں اس لشکر کے اندر تھیں تو جب بارہویں دن خواتین کے لوگ آئے اور جو عربوں کا طریقہ تھا کہ ان کے ہاں خطیب کی بڑی اہمیت ہوتی تھی بولنے والے کی اور انہوں نے آ کر تقریریں کی اور انہوں نے آ کر اشعار پڑھا اور اشار بڑے زوردار ہیں ام نالین رسول اے رسول اللہ ہمارے اوپر مہربانی فرمائے اور حضور سے کہا کہ یار اللہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو عورتیں ہیں آپ کے پاس یہ جو بچے ہیں یہ عورتیں آپ کے رضائی قبیلے کی خواتین ہیں میں وہ بھی ہیں یا رضائی خالائیں ہیں رضائی پھٹیاں ہیں اور یہ اس عورت کے رشتے دار ہیں جس کے پستانوں کا دودھ بچپن میں آپ کے منہ میں تھا اس طرح دلوں کو نرم کرنے والی شاعری کی ان لوگوں نے آ کر تو آپ و سے جو کچھ میرے حصے میں آیا اور جو کچھ بنو ابد کے حصے میں آیا میرے ان قریبی رشتہ داروں کے میرا اپنا جو خاندان ہے جو اس کے حصے میں آیا وہ سب تمہارا ہے لیکن جو باقی مسلمانوں تقسیم کیا جا چکا ہے ان سے واپس کیسے لیا جائے اس کا طریقہ پھر آپ نے کہا یوں کرو زہر کی نماز ابھی ہوگی اور نماز کے بعد تم لوگ کھڑے ہو جانا یہ جو خطیب ہیں حوازن کے اور تم سے یہ کرنا سکھ. تو پھر میں کہوں کہ گا اپنی بات تو مجھے امید ہے کہ جس کو مل چکا چکے وہ اس کا مالک ہو چکا ہے وہ وہی اس کو چھوڑ سکتا ہے تم لوگ چھوڑ دے زہر کی نماز ہوئی اور حوازن کے خطیب کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی زوردار تقریریں کی اور حضور کی حاق کے رشتوں کا واسطہ دیا کہ ہمارے قیدی چھوڑ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں یا کہ مسلمان ہوئے یہ بارہ لوگوں کا وفد تھا سے اسلام قبول کیا آپ نے کہا انہوں نے یہ مانگا ہے میں نے اپنا اور اپنے خاندان کے حصے میں جو بھی قیدی آئے تھے میں نے سارے کے سارے ان کو واپس کر دی اور تم سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کے قیدی آزاد کر دو اگر کوئی بلا قیمت آزاد کرنے پر تیار نہ ہو کیونکہ ان کے میں نے بتایا کہ مکہ کے وہ لوگ بھی تھے جو بھی مسلمان بھی نہیں ہوئے غنیمت ان کو بھی ملی تھی اور وہ بھی تھے جو ابھی مسلمان ہوئے اور وہ جو بامر مجبی مسلمان ہوئے وہ لوگ بھی بیچ میں تھے دو ہزار تو یہ لوگ بھی بیچ پہ ان کو بھی غنیمت تقسیم ہو چکی تو آپ نے فرمایا کہ جو بلا قیمت مفت آزاد کرنے پر تیار نہ ہو تو وہ مجھ سے اس کا معاوضہ لے میں خرید کر خرید دیتا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ میں سے کون ایسا ہوگا جو یہ کہے تو کہتے ہیں کہ اسی وقت چھ ہزار قیدی آزاد کر ہے گئے ان کے یہ تاریخ اسلام کے اندر قیدیوں کی سب سے بڑی یک مشت آزادی تھی اور لوگ کہتے ہیں کہ تاریخ عرب کی بھی سب سے بڑی آزادی تھی کہ ایک مشت ایک لڑے کے اندر چھ ہزار قیدی اس طریقے کے ساتھ چھوڑ دیے یہ اس سے پہلے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا جب یہ قیدی آئے تھے تو پھر انہی میں سے حضرت شیمہ بھی آئی تھی ان کو جب گرفتار کیا وہ عورتیں بچے جو ساتھ تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے پیغمبر کی رضائی بہن مجھے ان کے پاس لے کر جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ڈھائی سال تین سال چار سال کی عمر میں ان کو دیکھا تھا ذائبہ تھا اس کے بعد نہیں دیکھا تھا اور آپ نے جب وہ آئی تو انہوں نے کہا کہ حضور سے کہا کہ میں آپ کی ازائی بہن ہوں اور میرے ہاتھ پر آپ کے دانتوں کا وہ نشان آج ہی موجود ہے جو بچپن میں آپ نے مجھے بیٹا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے چادر بچھائی کہ اس پر بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ بٹھایا اور احترام سے آپ کو اپنے پاس رکھوں گا اور اگر اپنے قبیلے واپس جانا چاہیں تو آپ کو اپنے قبل واپس بھیج دوں گا انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کر انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم میں واپس جانا چاہتی ہوں حضرت شہمہ نے کہا تضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے کئی اونٹ بکریاں غلام لوڈیاں یہ ان کو تفکر نر دی اور ان کو اس لکھے کے ساتھ رخصت فرمایا یہاں اس موقع پر ہی جب آپ نے جب غنیمت تقسیم کی یہ بہت بڑی غنیمت جو جس میں سے قیدی تو پھر لوگوں نے چھوڑ دی کچھ جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو انہوں نے اپنے قیدیوں کا معاوضہ زور سے لیا تھا باقی مال تقسیم ہوا اس مال کو جو, جو, جو اونٹ اور بکریاں اور بھیڑے اور یہ چیزیں تھیں وہ آپ نے قریش مکہ کو خاص طور پر ان لوگوں کو جو یا مسلمان نہیں ہوئے تھے یا ابھی تازے تازہ مسلمان ہوئے تھے ان کو دی بہت بڑی تعداد میں اور یہیں پر پھر وہ انصار کے بعض نوجوان نے یہ کہا کہ ہمیں حصہ نہیں ملا ہماری تلواروں سے تو ابھی خون ٹپک رہا ہے اس پر پھر آپ نے وہ تقریر فرمائی جس کا ذکر میں نے گزشتہ جمعے کے اندر آخری بیان کے آخر کے اندر کیا تھا یہاں پر یہ وہ واقعہ جو ہے اس موقع پر جے سے واپسی کے اوپر پیش آیا پھر یہاں سے آپ نے واپسی مکم کرنا اور یہاں سے مدینہ منورہ واپسی کی اور اس کے بعد پر غزب اقبوب پیش آیا جس کا ذکر ان شاء اللہ